بحث کی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر کتاب موصول اللہ اللہ مقرر آتی غیر وہ امام مسلم روایت دے آساب صحابہ دکر کی آصاب صاحب کے موصول دی مطر کی گنڈ مسائل دی امام بخاری کو مسائل اشارہ کر دا اور یہ مسال دادت درکات دن میں مختلف اپار و سلا دمرتراف بارہ دیوی ترکی مرک ور سراسن یا واحد مختلف بارات دیوی و ترکی رکاطر کے خلاف دے تحلاب رکا دری وئی اوبلام واحدی نے وہی نے وہ دادی امور در رکات اوب سلامین الواحدین دی لا بھی اسلامی تشہدین دی لا بھی تشہدین واحدین رام مارک رحمت السدار چکات یقین سلام اگر سے و رکات کئی نبد نے پیش گئی کھانا بلا و شافی یو رکات وئی دری یو رکات مشہور یور رکات رکات دے مفصول دیم دے موصول مفصول موصول مفصول مس دارے چمک اور رس کی مندی صرف یو کی دام دی جائزے دہم دی سرد مقصول آخر کے دد و رکا تھا سلام پہ گردے پر آخر کی بیو اور موسر دفار گن سو پالی ریت موصدی نجاپی دم وا ل سپوری شوتھ مدا دادری یا پنجو یا وہ یا نہتر کے نیچے ہر رفبا نے اور پاخر پا کی سلام کر دیں پنزو کی پر سورتار کے آخر کی سلام کر دیں بھی قیدا سلام کر دیں صرف آخر کے حنابر کے باخر کے سلام صرف یہ قیدا جرواس راجی یوں تو قمسن و رائج آخری ہند ظاہر پارشات پیش گئی پناہ کہ ہرکا پہ شفبانی چاہیے سلام پاخر کی بدریو پی داری چپ بدریو کی پداپ آر شانی سر پانی سلام, پا شفا بانے سلام اور میں پاخر کی سلام حاصل شاعری فریضبانی رکھا توحدہ موثراً جائز دے دکر دا, دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ مرض نہ ہو دے ذکر کے امام بخاری اور دا داری کی یوں طریق واحد امام دی موصول جہنا بخاری روایت میں سب بخاری لاول دہاد روایتی کردھری اکھا تو مانیت سنگھ دریا رکھا بخاری میں شروع ہوا دریا رکھا تھا اب بابو تاجو رہے رسولہ صرف ان سمسمہاں باب کی عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی یزید پھر رمضان ولا غیره على احداث رکعات يصلي اربعا ركعات احسنه و طولهن ثم يصلي اربعا ثم يصلي ثلاثا نسف لتثلیث کی میں بھارت کی اور یو سر رسول صبحا. یو سر صبحا. باق من سب مجا تراسن سے رکھش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ناوین ہا دیسن ہسن گریب ہم ابو داود یو سر دری نوی سبحان لاب انزم شا کم قان رسول اللہ ترسم یوترو قال قان یوترو بے اربعن و سلاسین دل سلاسین تشہ دے ویتر دی یوترو بے رینیس تلو رکات تحجد او دری رکات ویتر یوترو بے اربعن و سلاسین دیم سورت و ستم و سلاسین اشپک رکات تحجد دری ویتر حدیت بے لکنے ادریم صلوۃ وصماری وصرا سے اتر کا تہجد در رکھاتے وتر ثلورم صلوۃ وشریم وصرا سے داسم کر کو چلا سر کا تہجد در رکھاتے وتر واشرم اپنا صرا سے انبی کو یہ تو zalika هو اپنا قسم من سمی ويتن تہجد کر کا دن کم سب انہیں لا میں صرا سے شرا بنا برकारे دا پندر واچ الاواد دیناؤں و صورواتی کر کو اندرا وا 10 کے دان نثی پت تسلیث کے اساگروا ت کے نث بھی تسلیم بھی و بسم اللہ الواحدن رب متعوسمید سر اللہ ولی جواب نا اوروا ت کے سیدی کر کے اصحاب کر کے دے ولا يسلمو فرقاتین درمیان درمیان کافر میں ہو ولا يسلمو فرقاتین درمیان نث سے فدی کے سر میں کر دو چاہیے نہیں میروتر دیبر واق چاہیے آپ کے تو ہا کے پہوانا بانی نہ صرف وہاں آتا ولا في ولا في ولا في با با مصدر موجود تھے یو ترب سلام ودر یو فراغ سلاسن و في دا احمد تسلیس تسلیسار آدم لا لا فی اما تو او صحیح مصر اما دفن چی دفن صدیق ما شو در شو و صلی اللہ علینا الصلاه ترکاتنا ولا سدمو اللہ الا باخرینا بنا درکاتنا درکاتیو و ما کر باخریل کے ذکر اور امیدار اتواری میں کل تجدید علی بنا حضرات کہا کے اچھا قرے دا دروازد عبداللہ المصرر موجود دے اینا چاہت درے رکات ورکلاو علیہ السلم اللہ پی آخری ہندہ غلع صاحب صحابو امام تحاوی ذکر کری دیوے دے دے دیو مدعا اس بات با سردہ والی دعا جرکا سدی رکاتو نا رکا سلی رکا سلی رکا سلی او فصل بسلام نشترے علیہ السلم پی آخری ہندہ درے دل میں دعوی صبور بی صحبان کام چہی کر سنت نی کر, کر سلا المغرب مغر چلا مقصد میں نہ دغه معنا ذس یاد حدیث مخالف نہ نہ رضی اللہ تو پر مسراتن معنا دار کہ تاسو پدری رکات معنی کړه مکه وی چې مشابه کې د مغرب سره کوم دی لمخین افراشتہ جن د وروش ترې کنا چې تاسو داسې مکه منځو سیم او تیر به او 70 مصلا چې د ویدره مخې یادونه کاته وکي صدا بشنه به نه ده آیا د وې تر مخې ضروره کاته وکي نه دا څنګه کې نا، نا. ننو را. دا مانا تھا بلداگیم چمک دیولا پی آخری ہندا یوسن کے داٮٔ دے انت زیر کر کے محکم روات امام زرع خدا کا ذکر کرے ہمام خدا پیاخری ہند ذکر گئی چونکہ امام زرعی سکھا ثابت مطکن اور و مقابل کے او باتری لا قضى الا فقيه فراس الا في اخر حين والسجود وتشهدين كان وجود التشهدين يورث عند الله عنه قلنا فرادمان فراء في ركعت الساره سبحانه الله وحد مسلتر ویت سلاغ ریب سلا کسلا تھ سرارتنا کبت سلا سرت بغریب سلا داپ شانت نارتر ہاتھ مغریب تشوی پسند ہوتے ہو دین سلا ترتری ہو گر بات سابت سے نظر کا تو لوگ غائبانہ کہنا سو میں بات دا نے بے دیو دریم رکھا تھا پاست دگم راستے فدی کی دریم ابو العالیہ ذکر کئی علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ صلاۃ تدری کا صلاۃ المغرب من کو تعلیم را کرے دے صحابہ دین بی درサート والسلام کہ صلاۃ تدری پرشاد صلاۃ المغرب باندې دین پیدا شوم دے پتہ دے زیاد تحقیق کے پس سوال پھر میںادث مرپور و بلکہ قول دے اجم الان سرامن مگر فاخل کی مسلمان عبداللہ احمد دے بلکہ دے کہ کانوی صلیمو بین رکعتین و رکعتین فلویتر, رکعت فلویتر شانو شای کشمیر رحمت اللہ علیہ ذکر کئی جد دنور تفسیری رواتنا معربی جدا فصل فما بین در رکعت دویتر و در رکعتین کندی در رکعتین نمرا در رکعتین دویتر ندی در رکعتین سنن فجر دی اگرکاتھ نمبرات میں چل رہی ہے اور چون اصل اطار پے رکات رات رزقید تابعیت دیوتن پتو سوو سوو پوتو سوو کا نہ مقصد دا نے دا نے تحقیق مثابیت کہ کال سر دے وہ بینر کتے ور کا دین بینر ویتر ور کا دین سن نا اینا پوتو کینے پہیں تو نا ویتر نے میں سلام کر داو. بات نے میں سلام کول حتىے مر بعد نہیں نودا محتملن دے رک دو دو جتی س ان جنسا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ مسنا مسنا دام صلی اللہ علیہ وسلم فرمقام کرناشی یہ فنوافلو کی دو دو بہتر دی فیو سلام بانی کن سرر سرر بہتر اجمالی ذکر لحنا بلو دو شوافی پولیس بانی دو دو رکات بہتر دی لیلن و نحارن لقضاشو موالك دو دو ويوز سرنا سنور سنين وي صاحبين مسلك زاد أو فق بالرواية و تدريق فرالي اغنبي ليلان دو, دو رقاط بحترل و نهارا سنور رقاط بحترل المتصيب مع محلوب الرحمة الله الليلة صلى الله عليه وسلم ليلانا نهارا سنور سنور بحترل مسنا مسنا حناب مانا كي لدو رقاط بحر رقاط شفا تنصیب سے مسلم سلم او حال بلا اور, اور شافی ذکر دو رکھا تو بہار رکھا سلام دے کی ترسیل سے راغ مکری مسلح مستعف دو دم ابرید حسر افذہت بھی دودھ دو تو بہتر بھی معروف دو دد متعین دی متعین صحیح نہ دے نا مسلح مست اب ذہت ہم نہیں چاپ سن داروں کو سن رکھا تم کم چاہیے اضافہ چہ حدک مصحف صلی اللہ رکاتہ چا فرماتے اللہ بس نام یاتی بہاذا اضافہ چہ اہل فضیلت رقیبان یادہ کہ یا زاہو مقصد احداث للعمل صلاۃ اللہ بس نام سن یامر بہاذا کہ بدیت رکے عمل کے جدود رکاتہ باقی اضافہ چہ یہ دیوتا الصلوۃ پر حاضر سبابن صلی اللہ علیہ وسلم رکعت واحده قای دین درکت واحدہ دا رکعات تو حنا ذکر کی چندام منظم مرادے منفرد نے مراد لوج دو تنسیخ نوں رکعاتا من گنوا ذکر کرے پھسنے نہیں کرے ظفر ما فقط کرو رواتو رضا تو تیرے ہو رضا رکھے وی تر کو گدے ذرا داخل اصل ایتار فرقات واحد اسرہ سے ذکر دیا ذکر کو اور دا منظم مراد ہے بعد دا محفقت نمو روایت ذکر شدو اسر قوتل رہو ما قد صلی اللہ اگر مصابق شفا اور دا ان امام دا شفید ویتر سے مراد ہے نظر شفید ویتر سے تحجیل اسرہ وانا فیان عبدالعمر قان ویسلیم ویان رکعت ورکتین فیلویتر حتی امور روایت ويا رادنا ذلالم <سؤال> سما دان موليكنا محمد خاتم الانبياء محمد رحمتين كريمين نبينا راسنا پیران شان میں مال اقدم بتاوا نہ فازنا و نہ مقام اس نے خزانہ تو اس لو حکم تعلیم میں فوازا یا داریم با ما جعفر وتر نیتر قران کا اسادو خود کر لیں تو ترجمہ بس ا گیا چھ نیو با ب بغیر رکعتوں کو ہم مسا تیا تیا الماذین فتانما اللہ نے امر احناب منظومی تو تلو رکھو دا اکتلے دا اللہ چھے ویدر با گردی ستا رکھا رما صلیت انسان وقشبہ قارقا سم ورعینا وناسا مدیم دا معنی بیگی چھے جمہور مستق دلے رکھاتا دی جمہور مستق دلے جمہور مستق دلے انسان کا ذکر کی چھے یہ نووی چھے اتنا سیروات ارود دا اللہ ورعینا وناسا مد ادرکنا یعنی کم مخنا چھے مرمدا اکثر کمیمانی 10 رکعات میں یوں ترون بے سرا سین اب ان کلن لواسن تو جائز دی اور جو اللہ کے بھی نے قزم نہیں رکاتوں کی کہ وہ رکاتوں کی اور جمهور مستذل و تری کو بابو نے چگے راون کا صحیح صحیح تا مثال کیا قدرم قدرم کے خلاف کی یسالکا مانزل قدر خمسینا جاتی مناجات کا دا سجدہ دا سجد الرسول سادات و کلکرانے بیرا صلی اللہ علیہ وسلم